السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسے مرکز رحمانیہ مسجد بورا پیر کراچی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 رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقر قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب سبحانه, سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جنوں اور انسانوں کے علاوہ اللہ تعالی جی کی ہر مخلوق اس کے احکامات کی پابند ہے جیسے وہ چاہتا ہے اور جو اس کا حکم ہوتا ہے ہر مخلوق کا حکم بجا لانے کی پابند ہے کیا آپ نہیں دیکھتے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتی ہے شمس وقمر و نجوم و الجبال و شجر چاہے وہ سورج یا چاند ہو ستارے ہوں یا جانور ہوں چاہے وہ درخت یا پتھر ہوں ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہے رات اور دن کا آنا کبھی رات کا لمبا ہونا اور کبھی دن کا قبیل ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی ان حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے جس کو انسان کتنا سمجھنا چاہے اس کی عقل ناکافی ہے دنیا کا بدلتا ہوا درجہ حرارت گرمی کی تیزی بظاہر سورج کے قریب آنے کی وجہ سے ہے یہ وہ سورج ہے جو اپنے رب کے احکامات کا پابند ہے گرمی اگر گرمی ہی رہ جائے سورج اگر ہمیشہ کے لیے رہ جائے تو یہ بھی انسانیت کی بقا کے لیے اگر ہے اور اگر ہمیشہ ٹھنڈک رہ جائے تو اس سے بھی انسانی نسل باقی نہیں رہ سکتی کبھی گرمی کبھی سردی یہ مجھ جیسے انسان کو بتانے کے لیے ہے جو انسان اپنے اس وجود پر اپنے جسم پر اپنی طاقت پر ناز کرتا ہے اس گرمی کی شدت کو لمحے بھر کے لیے برداشت نہیں کر سکتا وہ انسان جو اللہ کی مختلف قسم کی نعمتوں کو پھلوں کی صورت میں سبزیوں کی صورت میں استعمال کرتا ہے ان کے پکنے کے لیے ضروری ہے کہ گرمی اپنی اس شدت تک پہنچے کہ وہ پھل میرے اور آپ کے لیے لذت اور مٹھاس کے ساتھ اپنے اصل ذائقے کے ساتھ میرے اور آپ کے پاس پہنچے یہ گرمی اس کے اندر اللہ تعالی نے کتنی حکمتیں رکھی ہیں اگر ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رات بنا دے کبھی روشنی نہ ہو کبھی دن نہ آئے تو وہ کون ہے اللہ کے علاوہ جو تمہارے لیے روشن چمکدار یہ دن تمہارے سامنے لے کر آ سکے اور وہی رب ہے کہ اگر وہ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے دن بنا دے تو کوئی تمہیں رات لا کر نہیں دے سکتا یہ سب چیزیں اس لیے ہیں کہ تم یقلب اللہ اللہ اور ان نفیزانی کا آیاز جی رات اور دن کا آنا کبھی گرمی کبھی سردی اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ جیسے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں میں اور آپ یہ جان سکیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہماری حیثیت کیا ہے ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہوکما فلدی جمع وہ اللہ وہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے اس زمین پر تو تمہارے لیے یہ گرمی بھی تمہارے لیے مفید ہے یہ سردی بھی تمہارے لیے گرمی میں اس پسینے کے نکلنے کی وجہ سے انسان کے جسم سے کتنی ہی بیماریاں کتنی ہی جراثیم چلے جاتے ہیں اس کا احساس صرف ان لوگوں کو ہوتا ہے جو لوگ اپنے جسم سے پسینے کو نکلنے نہیں دیتے اور چوبیس گھنٹے ٹھنڈک میں بیٹھنے کے آدمی اصل میں اس گرمی کا وجود اس گرمی کا اس زمین پر آنا یہ حقیقت میں ایک تو ظاہری سبب ہے میرے اور آپ کے سامنے ہم سمجھتے ہیں سورج ہماری زمین سے قریب آیا اس کی شعائیں تیز رفتاری کے ساتھ جلد از جلد ہماری زمین تک پہنچنے لگی تو یہاں پر درجہ حرارت بڑھ گیا لیکن ایک چیز اور ہے جو حقیقی سبب ہے یہ ظاہری سبب ہے جس کو ہم نے اپنی عقل سے سمجھا ہے آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں کل کچھ اور سمجھ سکتے ہیں لیکن جو بات میرے اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کہلوائی ہے وہ تا قیامت اسی طرح قائم رہے گی اشتخط نہ رویلا ربی جہنم اپنے رب کے پاس شکایت لے کر گئی اور یہ جمادات ان چیزوں کے اندر شس موجود ہے یہ چیزیں سمجھتی بھی ہیں یہ چیزیں کچھ بیان بھی کر سکتی ہیں جا کر اپنے رب سے کہا کہ اکلابا میرے اندر آگ کی شدت اتنی ہے کہ مجھ میرا ہی حصہ یہ آگ میرے ہی بعض حصے کو اس آگ کو کھانے لگی ہے یعنی آگ کا کچھ حصہ آگ کے کچھ دوسرے حصے پر غالب آ جاتا ہے اپنی شدت کی وجہ سے فلیفس اللہ مجھے سانس لینے کی اجازت دے کہ میں اپنے اندر سے ہوا کا جھونکا باہر نکالوں فن بنا فسین اللہ تعالیٰ نے اس جہنم کو دو سانس لینے کی اجازت دی نفس فی نہ فس فی شعیم ایک جہنم سے سانس یا ہوا جو باہر آتی ہے وہ گرمیوں میں آتی ہے اور ایک سردیوں میں آتی ہے فمن اشد دیما تجدون امن ہراری من الحرارا جو تمہیں گرمی کی شدت محسوس ہوتی ہے وہ جہنم کی ان تنوں کا سانس لینا ہے جب وہ گرمیوں میں اپنی ہوا باہر نکال کر پھینکتی ہے اپنی آگ کی ہوا اور جو سردیوں میں تم ٹھنڈک محسوس کرتے ہو وہ جہنم کا وہ حصہ جو زمہریر ہے جہاں پر ٹھنڈک اپنی انتہا کو ہوگی فرمایا وہ حصہ اپنا جب سانس لیتا ہے تو تم ٹھنڈک زمین پر محسوس کرتے ہو یہ حقیقی سبب ہے اور اسباب جو ہم سمجھنا چاہیں وہ سمجھ سکتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں بھی ہیں فائدے بھی ہیں جو انسان سمجھنے سے قاصر ہے یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہونی ہی ہونی ہیں گرمی اپنی شدت تک پہنچ کر رہے گی آج کا اگر درجہ حرارت مثال کے طور پہ چالیس ہے پچاس ہے میں ایسے کم نہیں کر سکتا یہ درجہ حرارت اسی طرح رہے گا یہ میرے کرنے کا کام نہیں ہے مجھے سوچنا یہ ہے کہ جو میرے کرنے کا کام ہے اس میں میں کیا کر سکتا ہوں اس میں کرنے کا کام یہ ہے کہ صاحب اکرام فرماتے ہیں الفتر عید میں رسول اللہ علیہ وسلم ہم اپنے آپ کو اس کیفیت میں دیکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض سفروں میں پھر یوم الہر شدید الہر ان دنوں کے اندر جس دنوں میں جن دنوں میں گرمی اپنی انتہا پر اپنی شدت پر ہوتی تھی اور ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو سورج کی تپش سے بچانے کے لیے اپنے سر پر ہاتھ رکھتا تھا اپنے آپ کو گرمی سے بچانے کے لیے وما بعض اس شدت کی گرمی کے اندر ہم میں سے اگر کوئی روزے دار ہمیں اگر اس صورت میں ملا تو وہ کون تھے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن روا یہ گرمی اپنی شدت پر پہنچ کر رہے گی میرے کرنے کے کام یہ ہے کہ جو میں نے کرنا ہے وہ میں کر گزروں یہ گرمی میرے اور میرے رب کے درمیان رکاوٹ نہ بنے یہ گرمی مجھے میرے رب سے دور نہ کرے صاحب اکرام فرماتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے مسلم نبی میں آیا کرتے تھے وہ مسلم نبی جس کی چھت چند صفوں پر مشتمل تھی اور باقی پورا کا پورا سہن تھا جس کا فرش مٹی سے بھرا ہوا تھا جس میں کنکریاں تھیں کہتے ہیں جب ہم نماز کے لیے قیام میں کھڑے ہوتے اپنی مٹھی میں کنکریوں کو دبا کر کھڑے ہوتے جب سجدے میں جاتے وہ ہاتھ میں دبی ہوئی کنکریاں جب ٹھنڈی ہو چکی ہوتی اسے سجدے کی جگہ پر بچھا کر اپنی پیشانی اس جگہ پر رکھتے کیونکہ گرمی کی شدت کی وجہ سے یہ پیشانی زمین پر رکھی نہیں جا سکتی تھی یہ گرمی اگر میرے اور میرے رب کے درمیان رکاوٹ ہے تو مجھ سے بڑھ کر بد نصیب اور کوئی نہیں یہ یاد رکھیے آج میں شرعی ادر تلاش کر کے پیچھے ہٹ سکتا ہوں اللہ کے نبی صلح صلح بتایا ہر اب جب گرمی اپنی شدت کو پہنچ جائے تو نماز کو تم تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے پڑھ لو اور اہل نے اس کا معنی کیا ہے کہ اخر زور کی نماز تھوڑی تاخیر سے پڑھنا ایسے موقع پر جائز ہے اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا بھی عمل ہے نماز مؤخر تو ہو سکتی ہے لیکن اگر ان بنیادوں پر میں آج اپنے گھر بیٹھ گیا عبادت سے چھٹیاں لیتا رہا رخصتیں لیتا رہا پیچھے ہٹتا گیا تو یاد رکھیں اللہ وہ ہے کہ جب کوئی انسان پیچھے ہٹتا ہے اللہ کی عبادت سے اور اگر اللہ کو اس کی عبادت کرنا اچھا ہی نہ لگے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی عبادت سے دور کر دیتا ہے یہ عادیت اس موقع کی ہے جس موقع پر گرمی اپنی انتہا پر تھی مدینہ میں اپنی شدت پر گرمی تھی اور وہ گرمی تھی کہ جس گرمی کے اندر مدینہ شہر کے اندر کھجوریں پکا کرتی ہیں ان کی معیشت کا انحصار بھی اسی گرمی پر تھا سفر بڑا دور کا تھا تبوک جانا تھا تقریبا مدینہ سے بارہ سو کلو راستہ بھی بڑا لمبا تھا اور دشمن بھی بڑا خطرناک تھا غزب تبوک کا موقع تھا اور اعلان ہوا کہ سارے کے سارے مسلمانوں کو نکل کر جانا ہے اللہ نے فرمایا وَلَوْ عَدُّ لَهُ <عُدَّة> یہ منافقین جو آپ کے پاس آ کر طرح طرح کے ادر پیش کرتے ہیں کوئی کوئی ادر لے کر آ رہا ہے کوئی کوئی بات کر رہا ہے ہر <فِالحر> ایک ازر یہ بھی لے کر آئے کہ گرمی بڑی سخت ہے ان دنوں میں جنگ کرنا نامناسب ہے تھوڑا سا موسم ٹھنڈا ہونے دو پھر ہم جنگ پر نکلیں گے اللہ نے فرمایا اگر انہوں نے نکلنا ہوتا اگر یہ اللہ کی عبادت میں سچے ہوتے اللہ عب عَدُّ <عُدَّة> تیاری ضرور کرتے تیاری تو ہوتی بلا کن کری اللہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا نکل کر جانا ان کا لڑنا ان کا اللہ کی راہ میں کتحال کرنا یہ اللہ کو پسند ہی نہیں عَلَى اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں کو وہیں پر بٹھا دیا ہے وہیں پر ان کو جما دیا ہے اور ان کو کہا گیا ہے وقیل قائدین جو بیٹھے ہیں اپنے گھروں میں جو عورتیں بچے شہر کے اندر ہیں تم بھی وہیں بیٹھ جاؤ اللہ کو تمہاری عبادت اب پسند نہیں ہے جو رخصتیں ڈھونڈتا ہے جو چھٹی تلاش کرتا ہے وہ تلاش کرتا رہے یہ چھٹی ملے گی لیکن اس چھٹی کی اسے ایسی عادت ہو جائے گی کہ اس گرمی کے جانے کے بعد بھی اللہ اسے پھر اپنے آگے آنے کی توفیق نہیں دے گا بولا کہ اللہ بہان پھر اللہ کو پسند نہیں ہے کہ وہ شخص کی عبادت کرے کسی بھی چیز کو اپنے اور اپنے درمیان اپنے رب کے درمیان حائل نہ ہونے دیں اور ایک بات یاد رکھیں اسی موقع پر مقام اللہ چن فرو فی جب ان منافقین نے آ کر کہا گرمی بڑی سخت ہے اپنی اپنے عروج پر ہے یہ گرمی ناقابل برداشت ہے اس گرمی میں جہاد کے لیے نکلنا لڑنا نامناسب ہے اللہ نے فرمایا تم آج اس گرمی سے بچنا چاہتے ہو اس موسم میں اپنی اس کھال کو بچانا چاہتے ہو تمہیں گرمی نہ لگ جائے کل نارو جہنم اشد آخرت کی آگ جہنم کی آگ اس سے کئی گنا زیادہ سخت ہوگی کاش کہ تمہارے پاس اتنی عقل اور سمجھ ہوتی کہ آج کی گرمی برداشت کر کے تم کل کی گرمی سے اپنے آپ کو بچا لیں نارو کم ہاد ہی آگ جو تم جلاتے ہو آج دنیا کے اندر یہ جزء من سبین جز من نار جہنم یہ اس آگ کا ایک حصہ ہے جو جہنم کی آگ ہے اس کے مقابلے میں ستر گنا زیادہ تیز ہے آج ہماری اس وقت شہر کا درجہ حرارت اڑتیس چالیس ہوگا بعض شہروں میں پچاس ہوگا جو ہمارے یہ ناقابل برداشت ہے جس آگ پر ہم عام طور پر کھانا پکاتے ہیں جس آگ پر چائے بنتی ہے سو سے لے کر تین سو سینٹی گریڈ تک اس آگ کا درجہ حرارت رہتا ہے چائے بننے سے لے کر آپ کی بڑی سے بڑی بننے تک اس آگ کا درجہ حرارت سو سے تین سو سینٹی گریڈ کے درمیان ہوتا ہے اور جہنم کی آگ آپ سوچ لیجئے اس سے ستر گنا زیادہ تیز ہوگی وہ آگ ایسی ہوگی اس کی گہرائی اتنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان سخرا العظیم ایک بڑا سا چٹان ایک بڑی چٹان بڑا پتھر جہنم کے کنارے رکھ کر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے فتح ہوا بہا سبرین ستر سال تک وہ جہنم کی گہرائی میں چلا جاتا ہی جائے گا جاتا ہی جائے گا پھر بھی گہرائی تک نہیں پہنچ پائے گا اس جہنم کی تیزی ایسی ہے تھکا دمئی زمین الغیر غصے سے وہ کافروں پر اللہ کے دشمنوں پر ایسی اس کی کیفیت ہے غصے سے پھٹ پڑے اس کی شدت کا اندازہ انسان کی سوچ سے بھی باہر ہے آج اس آگ اس اس گرمی کی فکر ہمیں ہے اگر اس گرمی سے اپنے آپ کو بچا لیا اس بنیاد پر کہ کل قیامت کی گرمی سے آ سکیں گے تو یہ بے وقوف آدمی کا سودا ہے یہ, یہ گرمی یہ شدت آج اگر میں برداشت کر کے کل قیامت کے دن کی آگ کو اپنے آپ سے دور کر دوں یہ انسان کی کامیابی اور عقل مندی ہے یا الذین انفسکم واہلیکم یادین ایمان والو اپنے آپ کو بھی اپنے گھر بار کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ ہم دنیا میں بڑی کوشش کرتے ہیں کیا ہمیں سورج کی گرمی سے سایہ نصیب ہو یہ پنکھا اے سی دار جگہ کہیں بھی جاتے ہیں کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ مجھے کھڑے ہونے کے لیے بیٹھنے کے لیے اس گرمی کے اندر سایہ نصیب ہو جائے اس سورج سے میں بچ سکوں یہ گرمی کی شدت مجھے برباد نہ کر دے اور یہ عقل مند آدمی ہے جو اس طرح کی جگہ تلاش کرتا ہے ایسی جگہ پر جا کر بیٹھتا ہے ایسی سہولیات اپنے جسم کے لیے مہیا کرتا ہے جس سے اس گرمی کی شدت سے اپنے آپ کو بتا سکے یہ انسان عقل مند ہے اس سے زیادہ عقل مند وہ آدمی ہے جو کل قیامت کے دن جب یہ سورج انتہائی انسان کے قریب ہوگا اس وقت اپنے سائے کے لیے کوئی یہاں سے ابھی سے سامان فراہم کر دے اپنے سائے کے لیے ابھی سے چھت وہاں پر بھجوا دے اپنے سائے کے لیے اپنے اور سورج کے درمیان کوئی رکاوٹ ابھی سے کھڑی کر دے سب سے زیادہ میرے نزدیک اقل من آدمی وہ ہے یہ, یہ سورج آج اس سے آسانیاں تلاش کر کے ہم اپنے آپ کو گرمی سے محفوظ کر سکتے ہیں لیکن کل قیامت کے دن انسان اس سورج کی قربت کی وجہ سے اپنے اعمال کے حساب سے پسینوں کے اندر لگا ہوگا جس کے جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی اس کے جسم سے پسینہ بہ رہا ہوگا کسی کا پسینہ اس کے قدموں تک ہوگا کسی کا اس کے گھٹنوں تک کسی کا اس کی کمر تک کسی کا پسینہ اس کو پورا کا پورا ڈوبے ہوئے ہوگا سر سے اوپر جا رہا ہوگا یہ کیوں ہوگا کہ اس کے اعمال ایسے ہیں جس اعمال کی بنیاد پر یہ آدمی اپنے آپ کو کل قیامت کے دن اس سورج کی گرمی سے اپنے آپ کو نہ بچا سکا جہنم کی بات تو بہت دور کی ایک بات یاد رکھیے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں واضح بیان فرمایا ولف گلوماچو النور ولف ورور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے بینا اور نابینا برابر نہیں ہے ولف گلوماچو روشنی اور اندھیرے برابر نہیں ہیں ولف نہ ہی گرمی اور نہ ہی سائے دار جگہ سا برابر ہے یہاں پر سائے سے مراد ایمان ہے اور گرمی سے مراد کفر ہے جس کے پاس ایمان ہے اس کے پاس دنیا میں بھی سایہ ہے اور آخرت میں بھی سایہ ہے اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے نہ اس کے لیے آخرت میں سایہ ہے نہ دنیا میں سایہ ہے سایہ اس راحت اور سکون کا نام ہے اس دلی کیفیت کا نام ہے جس میں انسان سکون کے ساتھ بیٹھ جائے اس کو گرمی کی شدت محسوس نہ ہو چاہے وہ سورج کی تیز تیز شہاؤ کے آگے تپش کے آگے کیوں نہ کھڑا ہو یہ سایہ وہ سایہ ہے جو انسان کے دل کو نصیب ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یوم لا الا سات قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ اپنی تیز شہاؤں کے ساتھ اپنی شدت کی گرمی کے ساتھ انسان کے بہت قریب ہوگا حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ ہیں اعلی قدر میل ایک میل کے فاصلے پر ہوگا وہ میل چاہے مسافت کا میل ہو وہ میل چاہے اس میل کو کہا جائے جس سے آنکھوں میں سرما لگایا جاتا ہے کتنا بھی قریب ہو انسان جلے گا نہیں مرے گا نہیں اپنے رب کو حساب ضرور دے گا لیکن سایہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو عزت کے ساتھ فراہم کرے گا ساری مخلوق اس دھوپ کی تبش میں کھڑی ہوگی کچھ لوگ اپنے رب کے سائے میں کھڑے ہوں گے اپنے رب کے عرش کے سائے میں کھڑے ہوں گے ان سات قسم کے لوگوں کا تذکرہ آپ بارہا سنتے ہیں امام عادل ایسا حاکم وہ حاکم چاہے کسی سلطنت کا ہو وہ حاکم چاہے اپنے گھر کا ہو وہ ہونا عادل چاہیے اس کے فیصلوں میں اس کے برتاؤ میں اس کے اعمال میں عدل ہو انصاف ہو اور یہ انصاف کرنے والا اگر امام کوئی کافر ہے وہ مملکت کافرہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کافر ملک کو اس کے امام کی عدالت کی وجہ سے دنیا میں بقا بھی نصیب کرتا ہے اور اگر ظالم حکمران کسی مسلمان سلطنت کا ہو لیکن ہے وہ ظالم اللہ تعالیٰ اس ملک کو بقا اور امن نصیب نہیں کرتا یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے وہ نظام ہے جس کو علماء نے استخرا کے ساتھ بیان کیا امام عادل شاپ پن فی حفیظ عبادت اللہ تعالی ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں صرف ہوئی ہو بڑھاپے میں پہنچ کر یا جوانی سے باہر نکل کر انسان کو احساس ہو جاتا ہے اس نے کیا کمایا کیا کھویا. کیا کیا کمایا کھویا کرنا کرنا چاہیے تھا کیا نہیں کرنا چاہیے تھا تھا نہیں جس شخص کو اپنی جوانی کے نشے میں پتہ چل جائے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے تھا اپنے رب کے سامنے جھکنا چاہیے تھا اپنی جوانی کی مستیوں کو رنگ رلیوں کو چھوڑ کر وہ اپنے رب کے سامنے سجا ریز ہوتا رہا فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی جوانی کی اس عبادت کی قدر کرتے ہوئے عجر و تو ایک الگ ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنا سایہ قیامت کرے اللہ اجتماع و تفرقہ علی دو لوگ ہیں ان کی محبت اللہ کے لیے ہے دینی محبت ہے کاروباری محبت نہیں مال و دولت کی محبت نہیں رشتے داری ان بنیاد پر محبت نہیں اگر ملتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کہ دیندار آدمی ہے اس سے ملنے سے میرا ایمان تازہ ہوتا ہے میرا ایمان بڑھتا ہے اجتماع علی وتفرق و اگر ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی رضا کی بنیاد پر ورا جرن قلباج ایک وہ آدمی ہے جس کا دل جس کا دل لٹکا ہوا ہے اللہ کے گھر کے اندر ان مساجد کے ساتھ اس کا دل جڑا ہوا ہے ابھی نکلتا ہے تو اس کو واپس آنے کی سوچتی ہے کس طرح بار بار مسجد آتا رہے مسجد سے جاتا رہے مسجد میں دیر تک بیٹھنا مسجد میں بیٹھ کر ذکر و ازگار کرنا فجر کی نماز کے بعد اشراق تک بیٹھنا ایک نماز کے سے پہلے وقت سے پہلے آ کر نماز کا انتظار کرنا آزار ہو تو یہ شخص مسجد میں ہو فرمایا ایسا شخص وہ ہے کہ جو اللہ کے گھر میں آ کر وقت سے پہلے بیٹھتا تھا اس کا دل اللہ کے گھر کے ساتھ اٹا ہوتا تھا فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دیں اس کو اپنا یا اپنے عرش کے سایہ نصیب کرے داتن سے جمال ایک عورت وہ ہے ایک آدمی وہ ہے جس کو ایک ایسی عورت جو خوبصورت بھی ہے مال و دولت والی بھی ہے عزت دار خاندان کی ہے یہ ساری صفات اس کے اندر ہے دات سے بن و جمال وہ عورت خود اس مرد کو دعوت گناہ دے مرد کا آگے بڑھنا ایک الگ معاملہ ہے ایسی عورت کا دعوت ہے گنا دینا نہ مالو دولت کے لیے ہوگا نہ ہی کسی اور مقصد کے لیے خوبصورت بھی ہے کوئی بھی مرد اس سے آ کر مل سکتا ہے خاندانی بھی ہے اس کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے ایسے موقع پر یہ شخص ایک آواز اپنی زبان سے نکالتا ہے فقال ان خوف اللہ اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اس عورت کی دعوت کو ٹھکرا دیتا ہے یہ کام وہ دنیا میں کوئی اس کے اس کام کو نہ دیکھ رہا ہو لیکن کل قیامت کے دن اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اپنا یا اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا ایک ایسا آدمی جو صدقہ کرتا ہے اور اس کے صدقے کی کیفیت یہ ہے کہ اس ہاتھ سے دے رہا ہے اور اس ہاتھ کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے خرچ کیا کیا اہل علیم نے اس کا معنی یہ لکھا ہے کہ کسی شخص کو اس کے صدقے کے بارے میں پتا نہیں چلتا لیکن ایک مانا مجھے بعض لوگوں کے طرز عمل سے سمجھ میں آیا ان کا طرز عمل یہ ہے کہ جیب میں پیسے بھرے ہوتے ہیں ان کے نوٹ ایسے ہی ڈلے ہوتے ہیں برس میں نہیں ہوتے جیب میں نوٹ پڑے ہیں ساحل نے آ کر سوال کیا وہ شخص جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے اس کو نہیں پتا میرے ہاتھ میں کتنے پیسے آئے کتنے نوٹ ہیں اور نکال کر بغیر دیکھے بغیر گرے وہ سائل کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے اب یہ کتنے پیسے گئے یہ نہ اس کے ہاتھ کو پتہ ہے نہ اس کے دل کو پتا ہے نہ دماغ کو پتا ہے یہ شخص خود نہیں جانتا کہ میں نے اللہ کی راہ کتنا صدقہ دیا ہے یہ اتنا چھپا کر دیتا ہے اس کا آج اتنا یہ سری عمل چھپا ہوا عمل دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا کل قیامت کے دن اللہ تعالی عزت کے ساتھ ایسے بندے کو اپنا یا اپنے عرش کا شاید نصیب کرے گی ورج الکر اللہ علی ایک ایسا شخص جو اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرتا تھا اور اللہ کی یاد میں اس کی آنکھوں سے ایک دفعہ آنسو بہ گئے اس کا یہ اندھیرے میں تنہائی میں عمل اور ایک دفعہ یہ آنکھوں سے آنسو کا بہ جانا اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ دنیا میں کسی کو پتہ نہیں ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو عزت کے ساتھ سایہ نصیب کرے گا من ان ذرا معاشراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص کسی تنگ دس کے اوپر آسانی کرتا ہے کسی نے کسی کو قرضہ دیا کسی کے ساتھ سودا کیا لین دین کا اب جانتا ہے کہ سامنے والا شخص جو میرا مخرود ہے جس نے مجھے پیسے دینے ہیں اس کے پاس آج طاقت نہیں یہ پیسے نہیں دے سکتا یا قلاش ہو گیا اس کے پاس مال ہے ہی نہیں شاید کبھی نہ دے سکے اس کو مہلت دیتا رہا یا اس کے قرضے کو معاف کر دیا عظ اللہ اللہ فی ظلہ اللہ تعالی کل قیامت کے دن اسے اپنا سایہ نصیب کرے گا صحیح مسلم کی حدیث من صام یومن جو شخص ایک دن کا روزہ رکھتا ہے فی سبيل اللہ اللہ کی راہ میں بعد اللہ بذلک اليوم حر جهنم 70 خریبا اللہ تعالی جہنم کی آگ کو ایسے شخص سے ایک دن کا روزہ رکھنے کی وجہ سے 70 سال کی مسافت دور سے ایسے شخص سے جہنم کی گرم ہوائیں گزریں جہنم کی گرمی ایسے شخص سے ستر سال کی مسافت کی راہ میں رکھا چیز سورج اپنی قربت کے حساب سے بہت قریب ہے اس کی تفش بہت تیز ہے لیکن ہر شخص اپنے اپنے صدقے کے حساب سے اپنے صدقے کے سائے میں کل قیامت کے دن ہوگا حتیہ کہ لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ کر کے جنت اور جہنم کے فیصلے صادر کر دے ایسا شخص جب تک قیامت کے دن کھڑا رہے گا اس شخص کے اوپر اس کا صدقہ سایہ بن کے کھڑا رہے گا یہ صدقہ وہ صدقہ ہے جو آپ اللہ کی راہ میں کرتے ہیں یہ صدقہ وہ صدقہ بھی ہو سکتا ہے بلکہ آپ کے لیے ڈبل بھائی سے ہو سکتا ہے جو آج آپ کسی شخص کو دنیا کے اندر گرمی کی حالت میں دیکھیں اور اس کے لیے گرمی سے بچنے کا بندوبست کر دیں کسی شخص کے گھر میں آج کے دور میں آپ کے سامنے لائٹ بہت زیادہ جاتی ہے کسی شخص کے گھر میں آپ نے جنریٹر کا بندوبست کرا دیا کسی شخص کے گھر میں کوئی اور ایسا بندوبست کر دیا کسی کے بجلی کا بل ادا کرنے کا ٹھیکہ آپ نے اٹھا لیا کسی کے لیے کوئی اور بندوبست کر کے دے دیا اس شخص کے گھر کی چھت مضبوط کرا دی اس شخص کے گھر کے اندر ٹیم کی چھت تھی جس سے گرمی بہت شدت کے ساتھ گھر میں آتی تھی آپ نے پکی چھت ڈلوا دی یہ سب و ثواب کا باعث ہو اور کل قیامت کے دن مجھے اور آپ کو کل اس سورج کی گرمی سے بچا سکے یہ گرمی اپنی آب و تاب کے ساتھ چل رہی ہے یہ گرمی چلی جائے گی سردیاں بھی آ جائیں گی سردیاں پھر جائیں گی پھر گرمی آئے گی یہ موسم چلتے رہیں گے اور ایک دن آئے گا کہ میرا وجود اس دنیا کے اندر نہیں رہے گا میں نہ اس گرمی کو دیکھنے کے قابل ہوں گا نہ اس سردی کو دیکھنے کے قابل ہوں گا پھر میرے سامنے صرف دو چیزیں ہوں گی قبر کے اندر اما روزن ریا او حفرت من حفر النار. یا میری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگی جنت کی اگر کھڑکی کھلی ہوگی تو جنت کی ٹھنڈی ہوائیں جنت کی نعمتیں میرے سامنے سے ہو کر گزریں گی مجھے محسوس ہوں گی یا جہنم کی کھڑکی کھلی ہوگی جس سے میں جہنم کی شدت اور تپش اور اس کی آگ کی گرمی کو محسوس کرتا رہوں گا اس عذاب میں جھلستا رہوں گا فیصلہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ کو کون سا راستہ اختیار کرنا ہے یہ آگ کی گرمی جو مجھ سے اور آپ سے برداشت نہیں ہو رہی کیا کل قیامت کی گرمی میں اور آپ برداشت کر سکیں گے اقول خول ہدا و استغفر لی لیولکم و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين الحمدللہ علیہ احسان و شکر اللہ علیہ توقیقی و امتنانی وأشهد أن لا إله إلا الله باغ اللہ کے نبی جناب محمد رسول الله صلی اللہ صحت دن جناب ابودر کو بلایا اور فرمایا یا تذهب شمس ابوذر تمہیں پتہ ہے کہ سورج روزانہ کہاں جاتا ہے جناب ابوذر نے فرمایا کہ اللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد ہمارے پاس سے کہاں جاتا ہے فرمایا روزانہ اس سورج کا اپنے رب کے پاس جانا ہوتا ہے اور اپنے رب کے سامنے اس سورج سجدے کی حالت میں گرتا ہے اور طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے اور اسے اجازت روزانہ ملتی ہے پتیٰ کہ ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالی اسے طلوع ہونے کی اجازت نہیں دے گا اور اسے حکم ہوگا اردوی منہائی ہو چکی جہاں سے ابھی تم آئے تھے وہیں واپس چلے جاؤ اور اس دن یہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا عام طور پر اس قسم کی حادیث آپ اس موسم میں سنتے ہیں سورج کے حوالے سے یا ایسی حدیث جو بظاہر ہمیں ہمارے ان فنون یا ان عقول کے خلاف لگتی ہیں جو ہم نے اپنے تجربے سے حاصل کیے ہیں ان احادیث کا لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ان حادیث کا مذاق اڑانے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو حدیث کی طرف منسوخ کر کے اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں اور باقاعدہ ان حادیث کا مذاق اڑاتے ہیں انکار کرتے ہیں یہ مذاق ایک اپنی جگہ پر اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کسی بھی کیفیت کا ہو یہ ہے کہر اور ایسا انسان اگر حقیقت میں اللہ کے دین کو سمجھتے ہوئے مذاق اڑا رہا ہے تو اس شخص کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یہ تو پہلی چیز ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں الدین منون اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو غیب قرار دیا ہے اور اہل ایمان کی تعریف کی ہے کہ وہ لوگ جو پر ایمان لے کر آتے ہیں اگر ہر چیز مجھے سائنس سے اور اپنی عقل سے سمجھنی ہو جو چیز عقل میری مانتی ہو قرآن حدیث کی اسی بات کو میں مانوں تو میں اللہ اور اس کے رسول پر احسان نہ کروں ایمان لا کر پھر میرا ایمان اپنی عقل پر ہے اللہ اور اس کے رسول پر نہیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ اس کے رسول نے فرمایا ہے وہ میری عقل میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا مجھے اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے کیونکہ میری عقل یہ ایک سمجھ ہے یہ سمجھ صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے اور دین اسلام کی کوئی بات عقل کے خلاف نہیں ہے کیونکہ عقل کی تعریف ہی ہم غلط کرتے ہیں ہمیشہ عقل کی تعریف یہ ہے کہ لا اختل مفیان ورائے اختلف عمن زمان زمان وہ چیز وہ ہے عقل وہ ہے کہ جس میں دو انسان صحیح عقل والے کبھی اختلاف نہیں کر سکتے اور عقل وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل نہیں ہوتی آپ کا تجربہ آپ کی سمجھ ہمیشہ وقت کے ساتھ بدلے گی آپ کی جو سمجھ یا میری جو سمجھ عقل بچپن میں تھی وہ آج نہیں ہے اور جو آج ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہوگی یا بڑھاپے میں جس کی جو عقل ہے وہ جوانی کی عقل نہیں تھی یہ آخل, یہ وہ عقل ہے جس کو آپ تجربہ کہہ لیں سمجھ کہہ لیں لیکن عقل کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی عقل بدلتی نہیں ہے جو دو اور دو چار تھے وہ صدیوں سے دو اور دو چار ہیں اس کو کوئی پانچ نہیں کہے گا اور جو پانچ کہے گا اسے لوگ پاگل کہتے ہیں اور پاگل وہ ہوتا ہے جس کے پاس عقل نہیں ہوتی کبھی دین اسلام آپ کو دو اور دو پانچ آ کر نہیں بتائے گا عقل کے خلاف دین اسلام کا کوئی حکم نہیں ہے ہاں میری سمجھ کے خلاف ہو سکتا ہے اور میری سمجھ عقل کل نہیں میرے رب نے فرمایا ہے نبی کا فرمان ہے ماننا میرے لیے اسی طرح سے ضروری ہے جس طرح میں ابھی مانتا ہوں کہ سورج ابھی نکلا ہوا ہے یہ دن ہے میں نے صبح کو اٹھ کے ناشتہ کیا ہے جتنا ایمان میرا ان باتوں پر ہے اتنا ایمان مجھے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر ہونا چاہیے اب رہی بات کہ سورج کہاں سے نکلتا ہے سورج چوبیس گھنٹے دنیا میں رہتا ہے یا نہیں رہتا یہ بات ہے میں اپنے رب پر چھوڑ دوں آج سائنس یا آج کے علوم کچھ کہہ رہے ہیں کل کچھ کہتے تھے آج کچھ کہہ رہے ہیں کل کچھ اور کہیں گے میرا ایمان کیا ان کی باتوں کے ساتھ بدلتا رہے گا میرا ایمان ایک مسلم ہے جو اپنے رب کے فرامین پر قائم ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق یہ دعاؤں کی درخواست ہے تمام بیماروں کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں کامل آجنا نصیب فرمائے اسی طرح یہ آج کے لیے تعاون کا اعلان ہے جامعہ اب بدی و علوم مٹی تھرپارکر ضلع تھرپارکر میں مٹی شہر میں یہ ادارہ قائم ہے جو کہ شیخ العارب العظم علامہ بدی الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کے نام پر یہی ادارہ نام رکھا گیا اور اس کے بانی اس کو بنانے والے بھی شاہ صاحب محمود خود ہی تھے اور اس کی سرپرستی اس وقت حضیرت شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب فرما رہے ہیں جس میں ہر سال درس بخاری بھی جا کر خود ارشاد فرماتے ہیں اور ہر سال اس کے امتحان لینے کے لیے اس ادارے کے المحدالصلفی کے اساتذہ کرام تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر ان کی کارکردگی دیکھتے ہیں ادارہ مطمئن ہے پچاس کے قریب یہاں پر طلبا موجود ہیں آج کے, تعاون کے لیے کے ساتھ، اس ستارے کے ساتھ تعاون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 وارفع عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا على القوم الكافرين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر الجهاد والمجاهدين اللهم انصرهم ولا عليهم اللهم ولا تذلهم اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اصلح ولا تؤمر المسلمين اللهم اهدهم واهد بهم اللهم اهدهم واهد بهم اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم أغثنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون